أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعطينا جهنم للكافرين نزلا كل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فروب فلانس کیا کافر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو انہوں نے میرے بندوں کو میرے علاوہ دوست بنایا ہے تو وہ ان کا کچھ خیال کریں گے بس ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی کے کل حلن و نب اعمال آپ فرما دیجیے کہ ہم تمہیں متنبع کریں گے آگاہ کریں گے وہ جو اعمال تم کرتے تھے کہ وہ خسارے والے تھے اللہ یو ہوں ان کے حیات یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش دنیا کے لحاظ سے جو تھی وہ ضائع ہو گئی حالانکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب نہ ان وہ اپنے سمجھ کے مطابق یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں الائک لذی نہ کفروب آیات رب یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا فہابی تب ان کے امال ضائع ہو جائیں گے فلان و قیم وم یو مل وزنا ہم نہیں قائم کریں گے ترازو کو ان کے لیے قیامت کے دل ذالک جزا جہنما کفرو یہ سزا جہنم ان کے کفر کی وجہ سے اور اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے ہماری عیاد کو اور ہمارے رسولوں کو بطور مذاق کے پیش کرتے تھے مذاق کرتے تھے بات ہو رہی تھی کہ جب قیامت آ جائے گی تو پھر یہ آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور پھر وہ دیوار بھی جو بنائی گئی ہے گویا کے مسجد کو روبنی کی وہ بھی ختم ہو جائے گی جس کو فرمایا جعلحودہ اور کامرہ وادر حقہ اور عدیث علیہ السلام کی جب وفات ہو جائے گی اس کے بعد آہستہ آہستہ مسلمان فوت ہو جائیں گے یعنی آہستہ سے مراد یہ ہے کہ کچھ تھوڑے سے ہی عرصے میں مسلمان سارے ختم ہو جائیں گے بعض حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والوں کو ایک بغل کے قریب کوئی دانا سا نکلے گا اور اسی کے ساتھ ہی سارے فوت ہونا شروع ہو جائیں گے بس جو باقی رہیں گے وہ کافی ہوں گے اور پھر جلدی قیامت آ جائے گی آج کے سبق میں قیامت کے لحاظ سے ذکر ہے کہ آخرت میں لوگ اپنے امال لے کے آئیں گے اس سے ان کو فائدہ ہوگا تو جن کافر و مشرقوں نے جو کچھ کیا ہے آخرت کے لحاظ سے تو ان کا وہ نہیں ہے انہیں کیا فائدہ ہونا ہے اس کے بعد جو کل کا سبق ہے اس میں ایمان والے اور ان کے اعمال کا ذکر ہے کہ انہیں فائدہ ہوگا اور میں افحا سے وزین کفروں تخوادی مندونی اولیا کیا کافر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے جو میرے علاوہ دوسروں کو شریک بنا رکھا ہے ان کو گویا کہ مشکل کشا یا عبادت کے لائق وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کا کچھ خیال کریں گے ان کی مدد کریں گے یہ ان کافروں کا خیال غلط تھا حتیٰ کہ علما نے لکھا ہے کہ اگر کسی کافر نے امبیال علیہ وسلام کو ہی اپنا مشکل کشا یا جیسے عیسائیوں نے حضیر ابن اللہ کہا یہودیوں نے حضیر ابن اللہ کہا عیسائیوں نے عیسائی ابن اللہ کہا وغیرہ یا بعد میں فرشتوں کی بات شروع کر دی کوئی پیغمبر گھی کسی کو دعوت جی نہیں دیتا کہ تو میں بات کروں میری قرآن مجید نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ کوئی نبی بھی یہ نہیں کہتا کہ تم اللہ کے علاوہ میری عبادت کرو سارے پیغمبر آتے ہیں اللہ کی عبادت کا راستہ بتاتے ہیں اپنا طریقہ اور شریعت بتاتے ہیں کہ میری اتباع کرو جس طرح میں تمہیں حکم کر رہا ہوں اس کی اتباع اور پیروی کی جائے عبادت جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے تو اگر کچھ عیسائی جو عیسی علیہ السلام کو خدا سمجھ رہے ہیں یا ابن اللہ یا یہودی حضرت علیہ السلام کو یا کچھ روشی کی کچھ گروہ ہے جو فرشتوں کو اپنا محبوب سمجھتا ہے یہ پیغمبر ہونے کے لحاظ سے یا فرشتہ ہونے کے اعتبار سے بھی کسی کے کام نہیں آئیں گے کہ انہوں نے غیر اللہ کی عبادت کی اور کفر کیا ہے بس کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو بطور مہمانی کے تیار کر کے رکھے کل حلب بال اکثرین آمانہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ہم تم کو متنبع کریں گے ان اعمال کے لحاظ سے جو تم کر رہے تھے دنیا میں وہ سارے خسارے والے ہیں مثلاً کوئی شخص اپنے ظام کے مطابق غیر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے, جھک رہا ہے, جھک رہا ہے یا اس ادھر جا کے نظر نیاز بھی کر رہا ہے تو اپنے لحاظ سے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایک نیکی کا ہی کام کر رہا ہوں وہ ہم یہ سبون سلون وہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں اچھا کام وہ ہے جس کو شریعت نے اچھا کہا ہو کہ کون سی چیز ہے جو عبادت کے لائق ہے اور کس کی عبادت کرنی ہے اس لحاظ سے اگر عمل ہے تو وہ اچھا ہے اللہ الحیات الدنیا وہ ہم یہ سبون انا ہم سنا جو بھی ان کی کوشش تھی وہ دنیا کے لحاظ سے تھی اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو وہ دنیاوی کوشش کے لحاظ سے اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں اعمال کا حصہ ہوتا ہے جب انسان کا ایمان ہو ایمان کے اوپر اعمال صالحہ کا دار و مدار ہوتا ہے جب ایمان نہیں ہے تو بھلے کوئی نیکی کی ہوئی ہے تو اس نیکی کا بدلہ اللہ کافر کو دنیا میں دے دے گا آخرت کے لحاظ سے اس نیکی کا کوئی فائدہ اور سمرہ نہیں ہو رما اللہ, اللہ جی نے کفر وجایات رب القائی وہ لوگ کافر وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں مراد قرآن مجید کا وہ ہی اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ حساب و کتاب کو باسبادت موت کو نہیں مانتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے جو کچھ ان کا ہوتا تھا اس میں حصہ نکالتے تھے اللہ کے لیے تو اللہ کو مانتے تھے اپنے طریقے کے مطابق اللہ کا حصہ نکالتے تھے اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ اللہ کا حصہ کے حصے میں مل گیا تو کوئی اللہ بادشاہ خبردار بر گیا حصے میں اللہ کی ملاقات اور دیدار کے بارے میں نہیں تھا اللہ, کے چورا چورا ہو جائیں گے تھا؟ اللہ کو زمزام زمزام کے مطابق, کے مطابق مانتے تھے نا لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا حصہ کتاب اور اس کا وہ انکار کرتے تھے یہ بھی فرقہ ابھی دنیا میں موجود ہے کہ بس عبادت تو کرنی چاہیے فرقہ بانس اس کو کہتے ہیں بانس بادل الموت کا منکر ہے یہ بھی اس طریق تھی پرما اللہ جی یہ کافر لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں جو شریعت بھیجی ہے جو قرآن بھیجا ہے جو آیات ہیں اس کا انکار ہے کہ اس کے اوپر ایمان نہیں عمل نہیں اور اپنے رب کی ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اٹھنا نہیں ہے حساب و کتاب نہیں ہے ایسے لوگوں کے امال ضائع ہیں دنیا آخرت کے لحاظ سے بس ان کی نیکی اگر کوئی کی ہے تو اس کا صلاح جیسے ان کی نیت ہوتی ہے ایسے دے دیا جائے گا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں وہ نیک اعمال جو بطور لیا کاری کیے کی گئے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے جیسے آف صاحب کا یا سفی کا یا شہید کا اور وہ بندہ کہے گا کہ اللہ گا کہ آپ کی نام پر میں غریبوں کو کھانا کھلاتا رہا کپڑے پناتا رہا بڑا خیال کرتا رہا تو اللہ فرمائے گا کہ تمہیں شہرت مطلوب تھی کہ لوگ مجھے سخی کہیں تو تمہیں شہرت مطلوب تھی وہ شہرت جو تمہاری نیت میں تھی وہ دنیا میں تمہیں دے دی گئی ہے وہ قد لوگوں نے وہاں کہہ دیا سخی بھی کہہ دیا تو ان کافروں کی نیت ہی ہوتی ہے کہ ہمارا نام و نمود ہو یوں ہو فلان ہو دنیا کے لحاظ مل جاتا ہے فرمایامت وزنا ہم ایسے کافروں کے لیے قیامت کے دن ترازو ہی قائم نہیں کریں گے قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ, ونزع کہ ہم نظام عدل قائم کریں گے عدل کا ترازی قائم کریں گے اور اس میں اعمال کو تولیں گے مفسرین نے اسی ایپ کے تحت لکھا ہے کہ جو خالص کافر ہے جس کے کفر میں کوئی شک تردد نہیں ہے کافروں کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا وہ بغیر حساب کے جہنم میں ڈالے جائیں گے جن کو وسیق الفری بلا جہنم زمرہ چوبیسویں پارے میں قرآن مجید نے بیان کیا اسی طریقے سے وہ ایمان والے لوگ جن کے امال صالحہ غالب ہیں زیادہ ہیں کوئی گناہ تھے تو وہ توبہ استفار میں لگے رہے ایسے ایمان والوں کے لیے بھی ترازق قائم نہیں کیا جائے گا بغیر حساب کتاب کے ایسے ایمان والوں کو جنت الفردوس عطا کی جائے گی رہ جائیں گے درمیان میں وہ لوگ جن کے ایمان اعمال صالحہ اور گناہ بھی ہیں اور گناہ پر توبہ نہیں تھی تو ونزال موازین القسطہ یوم القیامه انکلیسا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا پوچھتی ہیں سوال کرتی ہیں کہ آپ دعا مانگتے ہیں اللہ کے رسول اللہ حساب آسان فرما دے اللہ حساب آسان فرما دے تو آسان حساب کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ حساب کے بغیر نجات ہو جائے یہ آسان حساب ہے اور اگر حساب شروع ہو گیا کسی ایک نعمت کا بھی تو انسان پھنس جائے گا فرض کرو پانی ہے یا کوئی اور ایسی جس کو اتنا وقت نہیں اس نعمت کو دی جاتی اس نعمت کو ہی لے لیں اگر حساب شروع ہو گیا تو پھر پھنس جائیں گے حساب ہے اس بغیر حساب کے اپنی رضا نصیب فرمایا جنت فرمایا فلام کیمت وزنا جزا جہنم و دبا کفرو وازو آیا یہ سزا ہے جہنم ان کے کی وجہ سے اور دوسرا یہ وطا خاضو انہوں نے میری آیات کی مذاق بنائی وہ اور میرے رسولوں کی مذاق بنائی اللہ پاک کا نظام ہے دوستو جب تک کہ کافر اپنے کفر پر رہتا ہے اور اپنی من میں رہتا ہے تو اللہ کا عذاب نہیں آتا جب کافر لوگ پیغمبروں کا مذاق بنانے لگ جاتے ہیں دوسرے جو ایمان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ان کا راستہ روکنے لگ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب حرکت میں آتا ہے اللہ کی ناراضگی ہو جاتی ہے جب کافر ہے اور اسے سمجھایا جاتا ہے بات نہیں مانتا ہے یا مانتا ہے لیکن وہ مزید آگے اس کی شرارت متعدی نہیں ہے دوسروں کی طرف تجاویز نہیں کر رہا لیکن جب کافر قرآن مجید کی مذاق بڑھانے لگ جائیں یا پغمبر کی استجاع کرنے لگ جائیں تو پھر اللہ کا عذاب متوجہ ہوتا ہے یہی تمام اقوام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قومی آئیں پہلے ان کی طرف پیغمبر آئے سمجھاتے رہے تبلیغ ہوتی رہی دیکھو ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ عورت نو علیہ السلام کی ہے تبلیغ ہوتی رہی کافر اپنے کفر خفرتے رہے لیکن جب پیغمبر وقت کے کفار نے مذاق بنانا شروع کی تو اللہ کہا برکا وسنا بے آزنہ خوش کیوں چلے گی اس کو سمندر میں کیسے لے کے جائیں گے یہاں سے بہت دور ہے یہ تو عراق کے اندر بن رہی ہے دہران وہ مذاق میں اضافہ ہوتا گیا اور اللہ کے عذاب کی گرفت میں وہ آ گئے اللہ سم نصیق Mm-hmm. <clears throat>